السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا بتیسواں لیکچر ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے مارکیٹنگ کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو لاسٹ لیکچر کی بریفنگ دے دوں زہر لیکچر شروع ہوا تھا کوالٹی سے کوالٹی کنٹرول سے اس کے ویریئس آسپیکٹ سے اور ہم نے پھر آئی ایس اوس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم مارکیٹنگ پہ آ تھے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا انٹروڈکٹری سینس میں مارکیٹنگ کو کہ جی مارکیٹنگ کی اہمیت جو ہے وہ سمال انڈسٹری میں کیا ہے کس طرح سے مارکیٹنگ جو ہے افیکٹ کرتی ہے سمال انڈسٹریز کو بیکاز اس کی جو بیسک سروائیول ہے وہ مارکیٹنگ میں ہے اس کی ریزن ہم نے یہ بھی ڈسکس کی تھی جی کہ جو شارٹ کٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بٹوین دی کسٹمر اینڈ دا پروڈیوسر ان کیس آف سمال انڈسٹری اور جو پروڈیوسر ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے کنزیومر کے ساتھ فسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے اس کو مارکیٹ کی ویریئشن کی پرابلمس کی پروڈکٹ ویریشن کی پروڈکٹ پرائز کی اور اس میں جو کوشچنگ ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو پرائز وائز جس کو ہم فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں اس کی گنجائش بہت ہوتی ہے پھر اس میں ڈسیزنس کی لیئرز نہیں ہوتی سنگل میں ڈیسیژ ہوتا ہے ایبلٹی ہوتی ہے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ریگارڈنگ دی کنزیومر سیٹسفیکشن ان پروڈکٹ کنٹرول آئیے اسی سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں جی کہ آگے مارکیٹ میں کیا کیا ہے کیا کیا آسپیکٹس ہیں اور ان کو ہم باری باری ایس ایم کے ریفرنس سے ڈسکس کرتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس کی ڈیفنیشن بتائی تھی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے ہم زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ڈیفنیشن میں نہیں جائیں گے وی ول گو فار بیسک ڈیفینیشن جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے آپ تو ماشاءاللہ اللہ ہیں اس سبجیکٹ کے کہ جی ایک سائڈ پہ پروڈیوسر ہے ادر سائڈ دیر از کنزیومر یا کسٹمر ہے تو جو آپ کی پرفارمنس ایکٹیویٹیز ہیں بزنس کی کسی بھی پروڈکٹ کو لے کے جانے میں پروڈیوسر سے کسٹمر تک یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مارکیٹنگ کہلاتی ہیں تو یہ ایک بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے بیسک سی ڈیفینیشن ہے پھر اس کے اندر کچھ فیکٹرز ہیں کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں تو مارکیٹنگ کے انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں جی آپ کی اپنی مالی حیثیت آپ کا پروڈکٹ کنٹرول آپ کی مینجمنٹ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی جو رلائبلٹی ہے وہ کتنی ہے آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانے کی کسی چیز کو وہ کتنی ہے آپ کے اندر جو کیپبلٹیز ہیں کہ آپ وقت کے اوپر کیٹر کر سکیں نیڈز کو وہ کتنی ہیں پھر کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو مارکیٹ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کرتے ہیں جیسے چینج ان پالیسی ہے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی چینج ہو جاتی ہے ٹیکسیشن میں یا کسی اور چیز میں یا آ, کچھ ایسا آ, جو ہے وہ آ, کسی چیز کے اندر آ, ممانعت ہو جاتی ہے جیسے سرٹن کیمیکلز ہوتے ہیں لیٹر آن دے پروف ٹو بی ناٹ ویری گڈ فار ہیلتھ اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے یا سرٹن پروڈکٹس جو ہے اعلی ان کے بارے میں کچھ ایسی آ جاتی ہیں آ, خبریں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے تو مختلف قسم کے جو رسک ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس میں اب جو مارکیٹنگ ہے،, ہے اس کے اندر بیسیکلی کافی سارے کچھ رسک بھی انوالو ہوتے ہیں رسک اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں کہ مارکیٹنگ اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک اوپننگ کر دی اور چیز جو ہے اس میں رکھ لی آپ نے اپنی چیز کو سٹور کرنا ہے سٹور کر کے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ڈلیوری کرنی ہے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے سم ٹائم maybe you are storing a thing which is perishable پیریشیبل اس کی خاص مدت ہے جہاں تک وہ رہ سکتی ہے ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی ایک یا ایک خاص وقت پہ آکے کے آپ کی پروڈکٹ کی افادیت ختم ہو جاتی ہے مثلاً آپ نے ایک چیز جو ہے وہ گرمیوں کے لیے بنائی یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں انٹرنل نہیں ہے اور گرمیوں میں وہ نہیں بکی تو سردیوں میں وہ نہیں بکے گی ظاہر ہے آپ کا وہ جو اسٹاک ہے وہ ضائع ہو گیا یا کچھ عرصے کے لیے آپ کے جو پیسے ہیں وہ انٹینگلڈ ہو گئے ان دا شیپ آف اسٹاکس سم ٹائم انشورنس اس کی ہیلپ کرتی ہے انڈائریکٹلی بٹ پیرشیبل آئٹمس میں ایکسپائرڈ آئٹم میں جہاں پہ زیادہ انتظار کرنا پڑے اسٹیکنگ آف تھنگس کو تو اس میں آ جو है sometime, جو ہے مارکیٹنگ سم ٹائم جو ہے اس کی مختلف آسپیکٹس ہیں ویئر کے یا ٹرانسپورٹیشن کے اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں لیٹ سی وٹ وی ہیو ٹو ڈے ود کانسیپٹ آف مارکیٹنگ مارکیٹنگ از دی پروسیس آف انٹیگریٹنگ اینڈ کوآڈینیشن دا فالوئنگ ایڈینٹیفائنگ اینڈ مائرنگ دا نیڈز آف دا کسٹمر مارکیٹنگ کیا ہے بیسیکلی یہ کچھ اسباب ہیں کچھ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی انٹیگریشن اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کا نام جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے ان کو کو ریلیٹ کرنے کا نام جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں ہم ون بائی ون ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں پہلی اس میں ہے جی آئیڈینٹیفائنگ اینڈ مائرنگ دا نیڈ آف دا کسٹمر مارکیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے مارکیٹنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں آ کے نیڈ دیکھنی ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے لیے مختلف سورسز ہیں ایکسٹرنل سورسز ہیں انٹرنل سورسز ہیں پرائمری سورسز ہیں سیکنڈری سورسز ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے جی کہ واٹ آر دا پرائمری سورسز واٹ آر دا سیکنڈری سورسز اور کس طرح سے ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے بارے میں نیڈ جو ہے اس کی اویئرنیس پیدا کرنے میں دین یو آر پرسنل ہے پرسنل جو ہے وہ لیکن پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ پرسنل آبزرویشن میں بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے ڈونٹ گو فار دی فیوچر مایوپیا مارکٹنگ مایوپیا یعنی آپ uh, اس طرح سے نا دیکھیں کہ شارٹ سرٹڈنس آپ کے اندر ہو مے بی تھنگ یو آر سلیکٹنگ ہیز اے شارٹ لائف سائنٹفک وائز اور جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے تو اس عرصہ میں بہت ساری نئی جو انوینشنز ہیں وہ آ جائیں اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ فیلور کے زمرے میں آ جائیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے جی کہ ویلیڈیٹی لائف کتنی ہے کتنا ارسا یہ سسٹین کر جائے گی یہ چیز کتنا عرصہ اس کو کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ رہنے دیں گے مارکیٹ میں کیوں مارکیٹنگ کے اندر بیسیکلی وٹ از اٹس بیسیکلی کمپٹیشن کی ایک جو ہے وہ فضا رہتی ہے ہر وقت ہر بندہ دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس نیڈ کو پھر آپ نے شیپ دی پروڈکٹ کی اور جب آپ نے نیڈ کو پروڈکٹ کی شیپ دینی ہے تو کیپ ان مائنڈ دی ریکوائرمنٹس آف دا کسٹمر اٹس اپیرنس، اٹس یوٹیلیٹی، اٹس آفٹر سیز سروسز اٹس سیفٹی آسپیکٹس سروسنگ یہ ساری چیزیں جو ہیں پرائز کنٹرول کنزیومر کی افورڈیبلٹی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے کمپٹیشن یور کمپیٹیٹرز مارکیٹ کی اوورال سیچویشن یہ ساری جو ہے نیڈ کے اوپر بیس کر کے آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے اور پروڈکٹ بناتے ہوئے آپ نے مارکیٹنگ کے لیے یہ جو چیزیں میں نے گزارش کی ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ فیکٹرس میں کیا ہے ٹرانسلیٹنگ دی پرسیوڈ نیڈز انٹو دی دا پروڈکٹ اور سروسز آپ کو جو پرسپشن ملی آپ کو جو انفارمیشن ملی جو نیڈ تھی آپ کی آپ نے اس کا پتہ کر لیا آپ کو انپٹ مل گئے مارکیٹ سے اب اس ان پٹ کو جیسے میں نے گزارش کی ہے ایک شیپ دینی ہے آپ نے دا شیپ آف دا پروڈکٹ دیٹ ول بی یوز بائی دی کنزیومر تو یہ اس کا سیکنڈ فنکشن ہے تھرڈ فنکشن اس کا کیا ہے ڈیولپنگ اینڈ ایکٹیویٹنگ اے پلان فار اویلیبلٹی آف دا پروڈکٹ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے آئی تو کر لیں مگر وقت وہ اویلیبل نہ ہو سکے جب اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو تو یو ڈونٹ ہیو سفیشینٹ اسٹاک اور فائنینشیل ریسورسز ٹو ٹو ٹو ہیو دیٹ ود یو تو ایک اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے کہ جو میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس کی اویلیبلٹی اس کے را میٹیریل کی اویلیبلٹی اس کے را میٹرل کی ریپیٹیڈ اویلیبلٹی یہ نہیں کہ ایک دفعہ مجھے یہ چیز مل گی اور دوسری دفعہ ملے گی اینڈ دیٹو ان دیفارمٹی اور in the کانسن کنسٹینسی ود دیویس ون کہ وہ دونوں ہیں ان کنسسٹینسی ہوں جو پرانا بیچ اور نیا بیچ ہے ان میں یونیفارمٹی ہو تو یہ چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اپنے نیڈ بیسڈ جو چیزیں ہیں ان کی availability کو ان کے پروسیس کو ان کے را مٹیریل کو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو دیکھنا ہے کہ جی جو میں یہ نیڈ بیسڈ پروڈکٹ بنا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس جو ذرائع ہیں اس کو لانے کے وہ پورے ہیں یا نہیں کیسا فیکٹ میں ہے جی انفارمنگ پرسپیکٹو کسٹمرز اباؤٹ اویلیبلٹی اور جب آپ نے یہ پروڈکٹ بنا لی تو اس کے آپ کے جو پرسپیکٹو کسٹمرز ہیں ان کو بتانا اس کے بارے میں اینڈ ہاؤ یو ڈو اٹ تھرو میڈیا ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں آپ اپنی کمپین تھرو یور سیلز مین آپ چلاتے ہیں آپ خود ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں چھوٹی انڈسٹری کے سلسلے میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے بڑی انڈسٹری کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ میڈیا کمپین چلانی پڑتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کی لیکن چھوٹی انڈسٹری کو نسبتاً چونکہ اس کا سیگمنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نسبتاً جو ہے دیٹ از مور پرسن لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے ایک اویئرنیس بتانی پڑتی ہے جی کہ یہ جو نیڈ ہے فرسٹ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرسٹ کیا جی ایک گرمیوں میں نیڈ ہے ایک ایسے ہیموڈیفائر کی جو لو وولٹج سے چلتا ہے اور کسی گاؤں میں یا کسی جگہ پہ یا ایسے شہروں میں جہاں پہ لوگوں کو ڈرائنس زیادہ ہے اور اس افیکٹو آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک پورٹیبل ہیموڈیفائر کی ضرورت ہے اور آپ اس کو کریٹ کر لیتے ہیں اب آپ نے اس کو بنا لیا اس کے لیے کسٹمر بھی ہے کنزیومر بھی ہے اس کی نیڈ بھی ہے اس کی ریکوائرمینٹ بھی ہے اب کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ بنا لیا اور وہ اویلیبل ہے اور آپ نے خریدنا یہ اویئرنیس جو ہے یہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اور میڈیا کے تھرو جو ہے یہ ان تک پہنچاتے ہیں کہ جی ہاں یہ چیز جو آپ کو چاہیے میرے پاس اویلیبل ہے جب تک یہ آپ انفارمیشن اپنے کنزیومر کو اپنے کسٹمر کو نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چیز اویلیبل ہے اور ہی ول بی ناٹ ان اپوزیشن ٹو با اٹ تو یہ چیز جو ہے یہ ملحوظے خاطر رکھنی ہے جی مارکیٹنگ فنکشنز مارکیٹنگ کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا کیا ہے اس کو ہم وان بھائی ون ڈسکس کریں گے پہلا فنکشن ہے جی بائنگ اور دوسرا ہے سیلنگ میں اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ ہم دونوں کو ایکسپلین کریں گے مارکیٹنگ جو ہے یہ دو فنکشنز کو سائملٹینئسلی ایک ساتھ لے کے چلتی ہے بائنگ اور سیلنگ کو بائنگ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں را مٹیریل باع کر رہے ہیں مے بی سب اسمبلیز بائی کر رہے ہیں مے بی ایک پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں پھر کنزیومر کو کسٹمر کو تو یہ ایکٹیویٹی ہے ایک جس کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ بوتھ دے آر جوائنٹلی سائملٹینئسلی ایک ہی جگہ پہ ان کی جو ہے وہ کز ہوتی ہیں یعنی جو مارکیٹنگ ہے اس کے اندر پہلے جو سٹیپ ہے وہ آپ بائنگ کرتے ہیں آپ خود اور دوسرے سٹیپ پہ سیل آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بائنگ جو ہے وہ کسٹمر کر رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہے کمبینیشن ان کو ملا کے مارکیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنتا ہے اور یہاں پہ میں پھر ارض کر دوں کہ یہ کامبینیشن ہے بائنگ کا سیلنگ کا اینڈ دین اگین بائنگ تو یہ اس کو, اس کو سائیکل کو جو ہے مارکیٹ کے اندر ایک پرمننٹ جو مارکیٹنگ کے اندر ایک پرمننٹ جو ہے سمجھے سارٹ آف تھیوری کی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے کہ آپ نے پہلے ایک چیز اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آپ نے ایک نیڈ تلاش کر لی اس نیڈ کے مطابق آپ نے ایک چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر لی اور پھر آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس آپ کی کہ آپ نے اس کا را مٹیریل یا اس کی پروڈکٹس آپ نے خریدنی ہے اور پھر باہر نے اس کو بائی کرنا ہے پھر ہے جی ٹرانسپورٹیشن اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک چیز ایک وقت میں بنائی اور ساری کی ساری وہ اسی دن ہو جانی ہے آہستہ آہستہ مارکیٹنگ کا ایک گراف بنتا ہے بائنگ کا ایک گراف بنتا ہے اویئرنس کا ایک گراف بنتا ہے اور سلولی لوگ جو ہے ان کو اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز خریدنی ہے اس لیے کچھ چیزیں آپ کو مارکیٹ میں رکھنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں آپ کو اپنے ویئر میں اسٹاک رکھنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ پروڈکشن لائن کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے ان کا را میٹیریل جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا را میٹیریل مینوفیکچرنگ میں ہے یعنی یہ ایک پورا سرکل ہے جو آپ یہ uh, سمجھیں کہ پروڈکشن سے لے کے کنزیومر تک اور جہاں پہ یہ سرکل ٹوٹتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ میں تو اتل آتا ہے گیپ آتا ہے وہاں پہ نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے آپ کا جو ایک سرکل بنا ہوا ہے فائنینشل وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا جو اس کی جو بریکج ہے دیٹ از ناٹ گڈ فار دا بزنس پھر جی اسٹوریج وے ہاؤزنگ وے ہاؤزنگ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اٹس اٹس اے رسکی تھنگ آپ نے اپنی چیزیں رکھنی ہے کیونکہ آپ نے اسٹاک کٹھا کر کے رکھنا ہے اور جب جب مارکیٹ میں آپ کو ضرورت پڑے گی اسی حساب سے آپ نے اپنے کسٹمر کو یا اپنے ڈسٹریبیوٹر کو تھرو چینلس جو ہے آپ نے بنائے ہوئے اپنے سیل کے آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ بیچنی ہے اور اس کو ڈسپیچ کرنا ہے تو ویئر ہاؤزنگ میں مختلف چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ اس کی کلاسفکیشن کے لحاظ سے کو رکھ جیسے کلاسیفکیشن ڈپینڈ اپن دا کلر ڈپینڈ اپن دا ٹائپ ڈپینڈ اپن دا سائز یا پھر آپ اسی گریڈنگ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسے جن چیزوں میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی جیسے فروٹس ہیں جیسے ایگز ہیں جیسے مختلف مطلب جو نیچرلی گروئنگ تھنگز ہیں تو ان کو آپ کنزیومر کے طور پہ جیسے یوز ہوتی ہیں ان, کو آپ, ان کی گریڈنگ جو ہے آپ نے ان کے حساب سے کرنی ہے تو اسٹیکنگ میں یا اس یہ جو کلاسفکیشن ہے اور جو گریڈنگ ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور جو پھر اگلی چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ سٹاک جب آپ کرتے ہیں یا آپ جو وے ہاؤزنگ کرتے ہیں اس میں جو میں نے پہلے گزارش کی تھی اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ رسک جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کچھ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ سب چیزوں کی سم تھنگس دی آر وتھ سرٹن لائف جیسے ای ہیں ان کی کچھ پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں اور ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد دے ناٹ advisable or not usable by uh, human consumption کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں اس لیے ون از ناٹ الاؤڈ ٹو سیل دم تو ایک رسک انوالو ہوتا ہے سم ٹائم دس رسک از کورڈ بائی دی جو انشورنس ہے بٹ ناٹ آلویز پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے ڈیمانڈ آل اف اے سڈن ڈیو ٹو انڈکشن آف دا نیو تھنگ ان مارکیٹ بند ہو جاتی ہے ایک آپ نے چیز بنائی مارکیٹ میں چلی پھر اس سے اچھی چیز آ تو آپ کی چیز ہوتی وہ آپسلیٹ uh, ہو گئی تو آپسلینس جو ہے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے آ, جو ہمیں ویئر ہاؤسنگ کے اندر آ, جو ہے ایک لمحہ فکریا فراہم کرتا ہے ایک سوچنے کی دیتا ہے کہ جی کیا ایسا تو نہیں کہ اسٹاکنگ uh, یا ویئر ہاؤسنگ جو ہے میری وہ اتنی زیادہ اس کا جو اسپین ہے وہ بڑھ جائے کہ get obsolete تو ابسلنس کو بھی مد نظر رکھنا ہے یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ویئر کے اندر تو یہ مختلف فیکٹرس تھے جو مارکیٹ میں جو نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں وائل وی آر ڈسکسنگ دی ویئر پھر ہے جی رسک ٹیکنگ وہی میں نے جیسی گزارش کی یہ وہی بیسیکلی چیز ہے رسک ٹیکنگ کیا ہے کہ پیریشیبل آئٹم ہیں یا کچھ ایسی آئٹمس ہیں جن کی سرٹن ایکسپائری ہے یا اگر آپ کو سیزنل آئٹمس ہیں اس کے ویدر افیکٹس ہیں ایٹماسفیئرک افیکٹس ہیں بارشیں آ جاتی ہیں یا آ, کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جب آ, سردی زیادہ پڑ جاتی ہے تو کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ زیادہ گرمی سے خراب ہو جاتی ہیں تو ان کا کنٹرولز ہیں یا نئی انویشنز ہیں جو مارکیٹ میں آ کے آپ کی چیز کو اپسلیٹ کر دیتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رسک میں آ جاتی ہیں تو ایک سرڈن ڈگری اف رسک جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے چاہے آپ اس کو انشورنس سے بھی کور کرنے کی کوشش کریں بٹ اگین دیر آلویز ریوارڈ کے ساتھ ساتھ ایک رسک جو ہے اس کا ایلیمنٹ ضروری ہے چلتا ہے دنیا میں یہی بزنس ہے اور یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے پھر اسٹینڈرڈائزیشن اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو جب ویئر ہاؤزنگ کے اندر رکھا تو آپ نے اس کی ایک مختلف کنٹرول میتھڈ چلتے ہیں ویئر ہاؤزنگ کے لیے بن کنٹرول بن کارڈ میتڈ ہے جیسے اور مختلف میتھڈ ہیں جو اسٹور کیپنگ کے ٹرمز میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن سے مرادی ہے کہ آپ جب چیزیں ویئر uh, ہاؤزنگ yeah. میں رکھیں تو ان کی کلاسیفیکیشن کے حساب سے رکھیں سم ٹائم یو اسٹاک اٹ اکارڈنگ ٹو دا سائز سے فار اگزامپل جیسے شوز کی اگزامپل آپ نے ان کو اسٹاک کیا تو آپ سائز کے حساب سے کریں گے یا کلر کے حساب سے کریں گے جی, یہ ایک نمبر سے لے کے دس نمبر تک بلیک کلر کے شوز ہیں یہ ریڈ کلر کے شوز ہیں پانچ نمبر سے لے کر یعنی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے بیسز ہوں گے اسی طرح اگر آپ نے فرض کیا ویئر ہاؤسنگ میں جو ہے وہ کسی گارمنٹ کو کیا ہے تو آپ اس کا کہیں گے یہ جی ایکسل سائز ہے یہ سمال سائز ہے یہ میڈیم سائز ہے اور یہ شارٹ سلیوس کے ساتھ ہے یہ لانگ سلیوز کے ساتھ ہے مختلف اسٹینڈرڈائزیشن اور کلاسفکیشن اس کی پھر میں نے گزارش کی کہ گریڈنگ کر دیں گے آپ ان چیزوں میں جہاں پہ یونیفارمٹی نہیں ہے جیسے آنینز ہیں جیسے ایگز ہیں جیسے فروٹس ہیں اس میں مختلف مطلب آپ کو پھر گریڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ یہ جی جلدی خراب ہونے والا ہے یہ پرانی فصل ہے یہ نئی فصل ہے یہ فریش ہے یہ اولڈ ہے یہ اس کی لائف جو ہے وہ اتنی ہے یعنی آپ کو یہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ منیمم جو ہے لاسز ان کا چانسز رہ جائیں تو یہ اس کا مقصد جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن کا وہ یہ ہے پھر گریڈنگ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ گریڈنگ آپ نے کرنی ہے جو وہ وہاں پہ ہوتی ہے گریڈنگ جہاں پہ یونیفارمٹی نہ ہو یعنی آپ کو ایک جیسا کلر یا سائز یا کوئی چیز جو ہے آرڈ تھنگس میں یہ نارملی فروٹس میں ویجیٹیبلس میں ڈرائی فروٹس میں یا ایسی چیزوں میں جو زیادہ تر قدرتی جو ہے پیداواری ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ گریڈنگ کا جو ہے آسپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے پھر ہے پیکجنگ کے ہر چیز کی ایک سپیسیفک پیکجنگ ہے پیکجنگ میں تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پیکجنگ یہ بھی بتاتی ہے یہ جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیف ہو سیف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح سے پرزینٹ کی جائے کہ وہ خوبصورت نظر آئے اس کی ایک کاسمیٹک ویلو ہو جب اس کو آپ نے شو روم شو کیس میں رکھا ہے تو اٹ شوڈ یو نو خود وہ کہے کہ جی میں،, میں ایک پروڈکٹ ہوں اس کے اوپر اس کا نام اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں اس کے یوزز جو ہیں پریکاشنز جو ہیں ایز پر دی دی دی اسپیسیفکیشنز اگر وہ ایک میڈیسن ہے تو اس کے اندر کیا لکھنا چاہیے اس کی پیکجنگ کے اوپر اگر وہ ایک آ, کوئی برتن ہے تو اس کے اندر یہ کہ اس کو اوون میں نہیں رکھنا یا اتنا ٹیمپریچر سسٹین کر سکتا ہے اگر وہ ایک کپڑا ہے اس کے لئے اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں پیکجنگ کی جناب ٹیگ لگتے ہیں ساتھ کے جی اس کو اتنے ڈگری سینٹیگریڈ واٹر میں آپ کریں اس کو آئرننگ جو ہے اس کی استری جو کرنا ہے آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کی جو ڈرائنگ اور اسی حساب سے پھر آپ نے اس کی جو پیکجنگ ہے اس کی بھی سرٹن اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں یا اس کی سرٹن نیڈز ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ اور اس کا جو ہے ایک میجر رول ہے مارکیٹ میں آپ کی بے شک پیکجنگ کے اندر بہت خوبصورت چیز پڑی ہو لیکن اگر جس شخص نے پیکجنگ ہی جس کو اپیل نہیں کرنی وہ ہی ول ناٹ گو فار دا پروڈکٹ اور وہ نہیں کہے گا جی کہ یہ فلاں ڈبر نکال کے مجھے دکھائیں اس کے اندر کیا ہے تو پیکجنگ کو خوبصورت اٹریکٹیو بنانا ایٹ دا سیم ٹائم کیپنگ ان مائنڈ اکنامکس یعنی پرائز کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے پیکجنگ کو اٹریکٹو بنانا خوبصورت بنانا اور سیف بنانا سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈکٹ کو اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے تاکہ جو شیلف کاسمیٹکس ہیں شیلف ڈیوٹی ہے یہ مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں جن کی کاسمیٹک ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ اگر کسی شوکیس میں پڑی ہیں ڈسپلے کے اوپر تو جہاں پہ ڈبے کے اندر ہیں وہاں پہ وہ دو یا چار سیمپل باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جی اٹس ناٹ اونلی دا پیکجنگ اندر جو اسٹف ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے تو یہ ایک جو ہے مارکیٹ کے اندر ایک بڑا جو ہے کیا کہنا چاہیے میجر سیگمنٹ ہے جب آپ اس کی مختلف مطلب پہلو جو ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں ہے جی مارکیٹنگ پروسیس مارکیٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر سٹیپس کون کون سے انوالو ہوتے ہیں یہ سٹیپس جو ہیں ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں جیسے کون کون سے سٹیپس ہیں جو مارکیٹنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور لیٹس ڈسکس دم ون بائی ون پہلا سٹیپ ہے جی آئیڈینٹیفیکیشن آف پوٹینشیل چینجز ان فرمس مارکیٹ آپ نے جو پوٹینشیل چینجز ہیں آپ کی جو ایریا آف مارکیٹنگ کا ہے اس کے اندر کمپٹیشن نئی پروڈکٹس ریکوائرمینٹس گیپ ڈیفیشنسیز نیڈس کسٹمر کی ڈیمانڈس ٹرینڈس انٹرنیشنل ٹرینڈس کمپٹیشن پرائز کنٹرول امپورٹرس کا آنا نئی جو چیزیں ہیں ان کا مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا اس کے بعد آبسلینس آف دا پروڈکٹ پروڈکٹ کی لائف کہ آپ کی جو ٹیکنالوجیکل اگر اس میں پروسیس کو انوالو ہے انوویشن کو انوالو ہے تو کیا کتنی اس کی لائف ہوگی اور کتنا آپ کو وہ ٹائم دے دے گی ریکوری کے لیے یا کتنا ٹائم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی الٹرنیٹو چیز کے لیے جو آپ کو مارکیٹ میں ٹف کمپٹیشن دے سکتی ہے یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی مد نظر رکھنے والی ہے اور امپورٹنٹ ہے پھر ہے جی ایڈینٹیفکیشن آف کسٹمرز نیڈ آپ اپنا جو کسٹمر ہے اینڈ یوزر ہے ظاہر ہے جس نے آپ کی چیز کو استعمال کرنا ہے آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج ہونی چاہیے اس کی نیڈس کی کہ اگزیکٹلی ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایک اسپورٹس مین نے پہنی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسپورٹس مین نے اس کو رفلی یوز کرنا ہے ہی نیڈس کمفرٹ فار دیٹ ہی نیڈس سرٹن اسپیسیفیکیشن اس کی اگر وہ ایک فرس کیا اسپورٹس شاک سی ہیں اس کی چھوٹی سی ایک عام چیزیں مثال لیتے ہیں دے should be ابزاروینڈ ان کی جو ہے جو لائف ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بیکاز وہ یوز یوز اٹ ویری رفلی اور دے شوڈ بی سیف بیکاز ان میں فنگل کا کوئی جو انفیکشن وغیرہ پیدا نہ ہو سکے تو ہر ایک چیز کی ریکوائرمنٹ کو جب مد نظر رکھ کے آپ پروڈکٹ کو بنائیں گے تو اس کی نیچرلی جو لائف ہے اس کی جو سیل ہے اس کی جو ویلڈیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن مارکیٹنگ میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے جب آپ میں جو ہے مارکیٹ کو انالائز کرتے ہیں پھر ہے جی مارکیٹ سیگمنٹیشن یہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سیگمنٹیشن کیا ہے جی ہر سوسائٹی کے اندر ہر ملک کے اندر ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگ ہیں بٹے ہوئے ہیں یہ جو بٹاؤ ہے یہ جو پھیلاؤ ہے یہ جو تقسیم ہے اس کے مختلف بیسز ہیں یہ جگرافیکل بھی ہے کہ ہم مختلف اقوام میں بٹے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ اس پہ بھی مبنی ہے کہ ہمیں ڈیموگرافیکل یعنی کلر سیکس میل فی میل مذہب اس کے لحاظ سے ہم ہیں پھر یہ جو ہے جو سائیکولوجیکل جو اس کے ہیں کلچرل ایفیکٹس ہیں اس کے مطابق ہے کہ جی یہ بیسیکلی کچھ گروپ جو ہیں وہ وہ سینسٹو ہوتے ہیں چیزوں کو یوز کرنے کے بارے میں کچھ جو ہیں وہ استھیٹک سینس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کچھ جو ہیں ان کی سائیکی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی اس میں جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے کچھ لوگ جو ہیں دے ڈونٹ گو فار لو پرائز بیکاز دے سی دیٹ اس کا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا آلدو میں بیٹ ہی مور اسٹینڈرڈ دین ایکسپینسو تھنگ پھر جو ہے uh, آپ کی اپنی کیٹیگرائزیشن جو ہے سیگمنٹس کی وہ ایج uh, گروپ کے لحاظ سے ہوتی ہیں مطلب یہ مختلف قسم کی سیگمنٹ uh, کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے پہلے سے یہ متعین کر لیں کہ کون سا حصہ معاشرے کا نسل کے لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے ریس کے لحاظ سے سائیکالوجی کے لحاظ سے فیشن ٹرینڈز کے لحاظ سے اس کے وقت جو ایج گروپ کے لحاظ سے میل فی میل کے لحاظ سے یہ سارا کون سا سیگمنٹ آپ نے اپنا کسٹمر بنانا ہے آپ کا جو محور ہے آپ کے جو آئیڈینٹیفکیشن ہے وہ سیگمنٹ کی وہ ہونی چاہیے اور پھر اس کے اوپر آپ فوکسنگ کریں فرسٹ کیا آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو میری پروڈکٹ ہے یہ یگسٹرس کے لیے ہے تو آپ کا سیگمنٹ کیا ہو گیا یگسٹرز آپ کا سیگمنٹ ہے مارکیٹنگ سیگمنٹ کیا آپ کا یگسٹرز ہے یہ چیز میں نے یگسٹرز کے لیے بنانی ہے تو جب آپ پروڈکٹ بنائیں گے تو آپ نے پھر اس سیگمنٹ کے اوپر غور کرنا ہے پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز جو ہے دے آر فار اولڈ اور دے آر فار ویری یگ کیڈس پھر آپ نے وہ ان ٹیجرز کو یا یگسٹرس کو دیکھنا ہے تو ہر جو ایک پروڈیوسر ہوتا ہے اس نے اپنے مارکیٹنگ کے لیے سیگمنٹس بنائے ہوتے ہیں کہ جی یہ میری پروڈکٹ اس سیگمنٹ کو جو ہے وہ اس کے لیے بنائے گی ہے اور اس سیگمنٹ کی جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گی روزیات کو اور پھر اس سیگمنٹ کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سیگمنٹیشن کے بارے میں یعنی اس حد تک جو ہے ابھی مارکیٹنگ کے اندر ترقی ہو چکی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اسپورٹ شوز ہیں یا وہ کوئی ایک نوجوانوں کے استعمال کی کوئی چیز ہے یا اولڈ ایج لوگوں کے لیے کوئی چیز ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو جیوگرافیکل جیسے کہ سرد علاقوں کے لئے ضرورت ہے یا گرم علاقوں کے لیے ضرورت ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جینڈر اس کا ایک ایک سیگمنٹیشن ہے کہ خواتین کو اس کی ضرورت ہے یا حضرات کو ضرورت ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ کو جو چیز جو ہے اس کی کاسمیٹکس اس کی جو زوریات ہیں اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی جو اپیرنس ہے اس کی جو پیکجنگ ہے اس کی جو لائف ہے اس کی جو ایون اس کے جو کنٹرولز ہیں اس کے جو کوالٹی کنٹرولز ہیں وہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں سیگمنٹس کے مطابق ایک سیگمنٹ جب آپ پکڑ لیں تو پھر آپ اسی کے اوپر فوکسنگ کریں اور جب آپ ایک سیگمنٹ کو ڈیل کریں گے تو آپ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ کام یہ ہوگی بنسبت بے شک کچھ کمپنیز کے پاس ملٹائی سیگمنٹ جو ہیں وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ ان کو ایک کی بجائے پانچ چھ دس سیگمنٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے بٹ اگین دے ہیو ٹو کیٹیگرائز دیئر پروڈکٹس ایز پر دیئر سیگمنٹیشن آف دا مارکیٹ تو یہ بڑا ایک ضروری جو ہے کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر پھر ہے جی مارکیٹنگ ڈسین ویریبلس مارکیٹ کے بارے میں جو ڈسینز ہوتے ہیں اس میں کچھ ویریبلس ہیں ویریبلس کیا ہیں جی کچھ ویریبلز ایسے ہیں جو کنٹرولبل ویریبلز ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں پرائز ہے جیسے یا جیسے آپ نے اس کی کوالٹی ہے یا آپ کے پاس اس کی جو اپنی جو اس کی ترسیل ہے ذرائع اس کے جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے یا آپ کی کمپنی کے اندر اس کے جو پیکجنگ کے کچھ کنٹرول ہیں یا آپ کی جو اس کے آپ دے رہے ہیں اس کے سیل کے یا آپ نے اگر کچھ ڈسکاؤنٹس دینے ہیں وہ یہ ای چیزیں ایڈورٹیزمنٹ ہے آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے اور آپ کا ریلیشن ہے ٹو دی یور یور ڈسٹریبیوٹر یور یور سیل کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جیسے میں نے گزارش کی کہ اکنامک سچویشن ہے ملک کی یا خدا نخواستہ کوئی انفورسین فورس میں ہے کوئی زلزلہ یا خدا نخواستہ جیسے سونامی پچھلے دنوں میں پر یہ فیکٹرز جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کچھ بندے کے ہاتھ میں ان کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان سے بچا کے رکھے پاکستان ہمارے پیارے ملک کو بھی اور ساری دنیا کو بھی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ کنٹرول میں ہیں کچھ کنٹرول میں نہیں ہیں کچھ فیکٹرز جو ایسے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان دونوں کو مد نظر رکھنا ہے ویریبلس کو نسین ویریبلس کو کہ جب آپ نے ویریبلس دیکھنے ہیں تو ایسے ویریبلس جو آپ کے پاس کنٹرول میں ہیں ان کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن کچھ ویریبل ایسے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ آپ کنٹرول کے آپ پاس ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر ہے جی مارکیٹنگ مکس مارکیٹنگ مکس کیا ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ سم ٹائم یو آر کیٹرنگ فار ون سیگمنٹ آپ نے مارکیٹ کے ایک سیگمنٹ کو پکڑا ہے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے فرسٹ کیا آپ ٹاول بیچ رہے ہیں اب ٹاول جو ہے یہ ایک ملٹی سیگمنٹ ہے آپ کو بوڑھے نے بھی استعمال کرنا ہے جوان نے بھی استعمال کرنا ہے خواتین نے بھی استعمال کرنا ہے حضرات میں بھی استعمال کرنا ہے بچوں نے بھی استعمال کرنا ہے سارا کچھ ہے تو یہ تو ایک, ایک جنرل سی بات ہے لیکن جب ہم ایک چیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک فرس کیا جی گوگلس بنائے ہیں ایک اینک بنائی ہے بلیک کلر کی سپورٹس تو آپ کو پتہ ہے جی کہ اس کا سیگمنٹ کیا ہے اس کا سیگمنٹ یہ ہے کہ اس کو کوئی نوجوان یوز کر لیں گے کوئی ٹی ایجرز یوز کر لیں گے اف اٹ پرائز رینج اس کی پھر آپ نے لک کیسے اگر رکھی ہوئی ہے لیکن سم ٹائم یو ہیو مکس آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اسپیشلی ان دا کیس ایف یو آر ہیمنگ ہول سیل مارکیٹ یا آپ ریٹیلر ہیں یا آپ امپورٹر ہیں یا آپ مینوفیکچر آف تھنگز ہیں تو آپ کے جو مینوفیکچرنگ ہے یا آپ کی آپ کے پاس اسٹاک ہے وہ مکس کا ہے تو دین ان دیٹ کیس یو ہیو سیگمنٹس مارکیٹ پھر آپ کو ہر سیگمنٹ کو ایز انڈیویجل سیگمنٹ ڈیل کرنا پڑتا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو ایز اے ہول پورے معاشرے میں یا پورے ایک کسٹمر فرنٹ میں پھیلانے کی بجائے اگین آپ ذہن میں رکھیں کہ یو ہیو ٹو چوز امنگ یور پروڈکٹ اینڈ از ریلیوینٹ سیگمنٹ تو مکس مارکیٹ میں یہ چیز جو ہے اس کا کانسپٹ سامنے آتا ہے پھر ہمارے پاس ہے جی آئیڈینٹیفکیشن آف چینجز ان دا فرمز مارکیٹ کہ جو چینجز ہیں کسی مارکیٹ کے اندر کسی کمپنی کے مارکیٹ کے اندر ان کی آئیڈینٹیفکیشن یہ ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جی کس طرح سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان چینجز کو اور ان کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیٹ ڈسکس ود دم آئیڈینٹیفیکیشن آف کسٹمر نیڈس پہلے جی سورسز آف انفارمیشن اباؤٹ کسٹمرز ان مارکیٹ آپ کے پاس جو سورسز ہیں وہ ہونے چاہیے مارکیٹ کے اور کسٹمر کی ضروریات کے بارے میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ دو طرح کے سورسز ہوتے ہیں پرائمری سورسز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس اپنے ہوتے ہیں اور پھر سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے چینجز کے لیے آئیڈینٹیفکیشن کے لیے آپ کے پاس سورسز ہونے چاہیے جن کے ذریعے آپ کو پتا چلے کہ جی کیا چینجز ہیں اگر آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو یہ پرائمری اور سیکنڈری جو سورسز ہیں یہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں پھر ہے جی پن پوائنٹنگ دا کسٹمرز کہ آپ نے یہ پن پوائنٹ کرنا ہے کہ یہ ریئل کسٹمر میرا کون ہے ایکچول کسٹمر کون ہے جب تک آپ ایکچول کسٹمر کو پن پوائنٹ نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ پروڈکٹ نہیں بیچ سکیں گے کس طرح سم ٹائم سم پروڈکٹس آر ڈیزائنڈ فار سڈن سپیشل جو ہے وہ ایتنک گروپ کے لئے یا کسی اس کے لیے ایج گروپ کے لئے یا کسی جوگرافیکل گروپ کے لئے بنائی جاتی ہیں تو آپ نے بیسیکلی یہ پن پوائنٹ کرنا ہے کہ جی میں نے یہ اپنی جو چیز ہے کس کو جو ہے وہ سیل کرنی ہے جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے لحاظ سے ہی اس کی ساری جو ضروریات ہیں اسٹارٹنگ فرام پیکجنگ ٹو ایڈورٹیزمنٹ اور اس کی آفٹر سی سروس اور اس کی جو میں نے کوالٹی اسٹینڈرڈ ہیں وہ سارے کے سارے ان کو جو ہے وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے تو یہ جو چینجز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں میرا جو اسپیسیفک کسٹمر ہے وہ کون ہے تو آپ کو انڈائریکٹلی انفارمیشن مل جاتی ہے ان چینج کی تو یہ اس کا مین جو تھا یہ سورس تھا پھر یہ سورسز آف انفارمیشن اباؤٹ کسٹمر اینڈ مارکیٹ کہ آپ کو جو کسٹمر کے بارے میں اور آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ملتی ہے اس کے سورسز کیا کیا ہیں اس کے ذرائع کیا کیا ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے ہیں پرائمری سورسز ہم نے پہلے بھی ذکر کیا پرائمری سورسز کا لیکن پرائمری سورسز کو ہم نے ایک جسٹ ایز اے ریفرنس ڈسکس کیا ہم نے اس کے اوپر مفصل یا کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر کچھ توجہ نہیں دی اور بحث نہیں کی اس کی یہی وجہ تھی آئی واز ایکسپیکٹ کہ چونکہ یہ نیکسٹ چیکٹر آ رہا ہے ٹاپک اس کو ہم یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے پرائمری سورسز کیا ہیں جی جو آپ کو فوری طور پہ جو آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں اور پرسنل ہوتے ہیں جیسے یور لیز ود دا مارکیٹ ہے یور سیلز مین ہے یا آپ کے پاس جو آپ کے پرانے کسٹمرز ہیں ان کی نمائسز پڑی ہوئی ہیں ان کے بلز پڑے ہوئے ہیں ان کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو ڈاٹا بینک کے قسم کا مل جاتا ہے کہ جی اوکے okay, میں پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ اپنے گھر سے ملے گی یعنی وہ جو آپ کے پرانے کسٹمر ہیں ان کی انوائسز ان کے بلز سیلز مین رپورٹ ان کے بارے میں کمپنی کی جو آ, ان کی پیمنٹ کی ہسٹری ری پیمنٹ کی ہسٹری ان کے بارے میں جو آ, رویہ ان کا جو ہے آپ کے پاس اس کا پورا ایک ریکارڈ موجود ہوگا دفتر میں you can always uh, talk to them uh, and uh, you can uh, tell them okay, I am bringing a new thing to the market and uh, we've been uh, having the older relationship we have a former customer, former one and other one, they know why not to try this one also. So, these primary resources are starting to start at home. Then, what is your telemarketing? You can always have a conversation on a telephone with the people known to you. Then, you have survey وہ میل کر سکتے ہیں ان کو اپنے پوٹینشیل جو ہیں آپ کے کسٹمر یا آپ ایک کنڈکٹ کروا سکتے ہیں سروے کسی کو ہائر کر کے نارملی اسٹوڈینٹس یہ کام کرتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈینٹس لائف میں خود سروے جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس کا کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پرائمری سورسز میں آتی ہیں اور یا پھر جو نالج آپ کا سٹاف آپ کو دیتا ہے فرسٹ ہینڈ یا پھر ان کیس آف اے ویری سمال بزنس آپ خود جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کے فیس ٹو فیس خود پرسیو کرتے ہیں یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ اپنی جو گٹ سینس ہے یا آپ کی سکس سینس جو ہے جو گٹ فیلنگس ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں یہ بڑا خطرناک سا ٹرینڈ ہوتا ہے نارملی کئی لوگ اپنی سکس سینس کے حساب سے یا ایک جو گٹ فیلنگس کے حساب سے ایک بےتحاشا پروڈکشن کر دیتے ہیں اور پتہ چل چلتا ہے کہ جب وہ چیز مارکیٹ میں है تو خدا نخواستہ ایک بہت فیلور جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جی یہ مارکیٹ اس کے لیے تھی نہیں یہ بیسکلی اس کی مارکیٹ ہے ہی نہیں تھی یہ غلط جگہ پہ مارکیٹ کی گئی اور یہ اس کا یہ ٹائم, ٹائمنگ تھے ٹھیک نہیں تھے تو اس لیے پہلے سے انالیسز مارکیٹ کا کسٹم آئیڈینٹیفکیشن پرائمری سورسز سے اس کی انفارمیشن ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ہے اس کا آپ کو سورس مل جائے گا کہ جی کس طرح سے پرائمریٹ سورسز میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ کے اپنے جو پاس نالج ہے آپ کے جو आपके کی نالج ہے آپ کے سیل مینس کی رپورٹ ہے آپ کی جو خود مارکیٹ کی نالج ہے آپ کی کاؤنسلنگ ہے ٹیلی مارکیٹنگ ہے اس کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا سرویز ہیں میل سرویز ہیں یہ مختلف جو میتھڈز ہیں یہ ہیں اور یہ ود ان کنٹرول ہے سمال انڈسٹری کی جو کہ اتنا سفید بڑا نہیں ہوتا پھر ہیں جی سیکنڈری سورسز سیکنڈری سورسز کیا ہیں مختلف رپورٹس ہیں گورنمنٹ نے جو شائع کی ہوئی ہیں مختلف سیکٹرز کے بارے میں مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں منسٹریز ہیں ان کی رپورٹس ہیں چیمبر آف کامرسز کی رپورٹس ہیں ایسوسیشنز کی رپورٹس ہیں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی رپورٹس ہیں سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس ہیں بینکنگ فزیبلٹیز ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے جرنلز ہیں ٹیکنیکل جیسے وہ سیکنڈری سورس ہیں میڈیا ہے جو آپ کو مختلف فراہم کرتا ہے کچھ ٹیکنیکل جرنلز ہیں جیسے ٹیلی uh, کمیونیکیشن کے بارے میں اگر کوئی جرنل ہے اور آپ اس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں شرح بڑھ رہی ہے uh, جو ہے ٹیلی uh, فون استعمال کرنے کی تو مے بی ایف یو آر سیلنگ دی کیبلز ٹو کنیکٹ ٹیلی فونز اور یو آر مینوفیکچرنگ دی پلگنگ سسٹم تو اٹ از مے بی آ ہیلپ فل تھنگ فار یو دس نالج از مے بی اے ہیلپ فل تھنک فار یو کہ جی یہ گروتھ ریٹ چونکہ انکریز کر رہا ہے تو یہ مختلف سورسز ہیں سیکنڈری جو آپ کو انڈائریکٹلی ایکسٹرنل سورسز سے جو ہے وہ ملتے ہیں جیسے میں نے گزارش کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس چیمبرس ایسوسیشنس ٹیکنیکل جرنلز میڈیا مختلف سورسز آپ کو سیکنڈری سورسز جو ہیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں مارکیٹ کے بارے میں ریکوائرمنٹس کے بارے میں تو یہ جو دو سورسز ہیں یہ مین سورسز ہیں فرائمری سورسز کا پھر ہم نے تھوڑا سا ذکر کر دیں یہاں پہ انٹرنل ریکارڈز آف دا فرم میں نے آپ سے پہلے گزارش کر دی اس کے بارے میں ضرور میرا حل نہیں ہے میں نے ڈیٹیل میں آپ سے ایس کر دی تھی ساری یہ کیا ہے میرے سرویز ہیں آپ نے ڈاک کے ذریعے مختلف جو ہے وہ سپریٹ کیا اور ساتھ ایک جوابی لفافہ بھیج دیا گیا جناب اس کو پر کر کے مجھے ریٹرن کریں آپ کو رسپانس کا پتہ چل جائے گا یا ویسے سروے کنڈکٹ کرا دیا فارمس جو ہے رفلی اس میں آسان سے سوال کی آپ یہ پروڈکٹ خریدیں اگر خریدیں گے تو کتنی پرائز رینج میں خریدیں گے ہفتے میں کتنی دفعہ خریدیں گے اگر آپ کو اس سے اچھی پروڈکٹ اس سے کم قیمت میں ملے گی تو کیا آپ اس کو پھر بھی خریدیں گے یا آپ سے اس سے کم قیمت میں یہی پروڈکٹ ملے اور ہماری کوالٹی اچھی ہو تو مختلف مطلب سوال ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ ایکسپرٹ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے اس کو بنانا ہے تو سرویز بھی ایک بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں اور اس کو بڑی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جب ہم انالسز کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کا پھر ڈائریکٹ آبزرویشن آف کسٹمرس اینڈ کمپیٹیٹرس یعنی آپ خود جو اپنی ذات سے اسسمینٹ کرتے ہیں پرسیو کرتے ہیں کہ جی کیا میرے کمپیٹرز مارکیٹ میں کیا ہیں وہ سب سے زیادہ اتھینٹک سورس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے خود وٹنس کرتے ہیں پرسنلی جا کے خود پرسیو کرتے ہیں آبزرویشنز اپنی دیکھتے ہیں اپنے ریلیشن شپ استعمال کرتے ہیں کراس ریفرنس لیتے ہیں اور انڈائریکٹ ریفرنسز لیتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں سم ٹائم اپنے سیلز مین کو ایز کسٹمر آپ مختلف شاپس پہ بھیجتے ہیں ٹرینڈ دیکھتے ہیں مارکیٹ کا تو یہ جو آپ خود تجربے کرتے ہیں یا خود آپ جب ایکسپوز ہوتے ہیں فصلی تو وہ بڑا ایک مضبوط جو ہے سورس ہوتا ہے کیونکہ اٹ از فرام ہارسیز ماؤتھ اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے اس لیے یہ بڑی ریلائبل ہوتی ہے سیکنڈری سورسز کیا ہیں میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو نمبر آف پبلیکیشنز پرووائڈ اوورمنگ یوزفل مارکیٹنگ انفارمیشن انڈسٹری اسپیسیفک ڈاٹا آپ پبلش بائی اسٹریڈ اینڈ professional association وہی کہ مختلف جو professional association ہیں یا جو trade ایسوسیشن ہیں یا chamber of کامرس ہیں یا مختلف جو professionals ہیں ان کی ایسوسن ہیں وہ جرنلز جو ہیں یہ رسالے مختلف جو ہیں یا ان کے پافلیٹس جو ہیں وہ چھاپتی رہتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ مارکیٹ کے جرنری اس سیکٹر کے اندر کیا ہے پھر ہے جی پن پوائنٹنگ دا ریئل آپ نے اصل جو کسٹمر ہے اس کو کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے پوٹینشیل کسٹمر مسٹ بی پلیسڈ ان ٹو فالوئنگ کیٹیگریز کہ جب آپ نے پن پوائنٹ کر لیا کسٹمر کو کہ جی یہ میرے کسٹمر ہیں اور اس میں آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ وہ کسٹمر ہیں جو دوز آر وتھ جن کے پاس استداد ہے جن کے اندر یہ قوت ہے پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ آپ کی چیز کو خریدیں تو ان کو آپ کیٹیگرائز کیسے کریں گے یوزرس وہ لوگ جنہوں نے آپ کی کو استعمال کرنا ہے بارس وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پروڈکٹ کو है کرنا ہے میں اس میں تھوڑا سا فرق بتا دوں مے بی سکس ایئر کڈ از یوزنگ دا ٹوتھ پیسٹ بٹ ہی از ناٹ دا بایر بایر ول بی ہز مدر اور ہز تو یہاں پہ ضروری نہیں کہ یوزر جو ہے وہ بائر بھی ہو سم ٹائم سم تھنگس دے آر یوز بائی سم ادر پرسن اینڈ باٹ بائی سم ادر تو یہ ڈفرنس یہاں پہ آ جاتا ہے پھر ہے جی decider. کہ کسی چیز کو خریدنے کا ڈسین کس نے لینا ہے نیچرلی ایک گھر میں آپ جب آپ نے کچن کے کی لیے کچھ چیز خریدنی ہے یا اس ریلیٹڈ دی ریڈی آف دا ہاؤس ہیز ٹو ڈیسائڈ اگر کچھ وہ مردانہ چیزیں ہیں جیسے کوئی گھر کی مرمت ہے یا اس کی کوئی اور چیز ہے یا کوئی کار uh, uh, کا مسئلہ ہے یا موٹر سائیکل کا یا سائیکل کا یا تھنگس ریلیٹڈ ود دی جو مسکل تھنگس تو وہ جو آپ کے میاں صاحب ہیں یا گھر کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس کا مرد حضرات نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اسی طرح پھر انفلوئنسر ہیں یعنی آپ کی جو رائے ہے اس کو کون کون سے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں پھر کیا ہے جی انفارمر کہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج اور انفارمیشن جو ہے اس کے بارے میں ود ہولڈ کر کے کون رکھتا ہے اور کون ان کے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں اس کی ہم ایک ایگزامپل جو ہے اس کے ذریعے یہ سارے کریکٹرز جو ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور بڑا آسان ہو جائے گا اس سے یہ ایگزامپل کیا ہے جی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے عام روز مرا زندگی کی ایگزامپل فیملی ڈسائڈ ٹو بائی اے ٹی وی ایک خاندان ہے جس نے ایک ٹیلیبین خریدنا ہے یوزرز اس کے کون ہوں گے فیملی ممبرس یعنی جو سیگمنٹس میں نے ارض کیے تھے اور یہ آپ کو میں نے ون بائی ون بتایا تھے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے جو بڑے ہی سادہ ہے بڑی ہی عام فہم ہے ان لوگوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس ایکسرسائز میں ایک فیملی نے ایک ٹیلی ٹیلیبین خریدنا ہے تو اس کیس میں یوزر کون ہیں فیملی ممبر سارے یوزر ہیں بائر کون ہیں یا تو صاحب جو ہیں گھر کے جو بڑے ہیں وہ خریدیں گے مے بی اس ڈسکین آف وائف اینڈ ہسبینڈ اور لیکن خریدیں ہمیشہ جو ہیں وہ گھر کے جو مالک ہیں جو صاحب خانہ ہیں وہ اس کو خریدیں گے پھر ہیں جی اس کے ڈسائڈرز کون ہیں نارملی اس کے ڈسینس جو ہیں یہ چونکہ ان کے بیس جو ہے وہ ڈومیسٹک اکنامکس ہوتی ہے اس لیے می اور بیوی کے درمیان یہ ڈسیئن ہوتے ہیں نارملی میں بات کر رہا ہوں نے جو ہے اپنی جو ہماری جو کلاسز ہیں مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو موسٹ پروڈکٹیو کلاسز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو میاں بیوی کے درمیان جو ہے یہ ڈسیئنز ہوتے ہیں چیزوں کے خریدنے کے پھر ہیں جی انفلوئنسر اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس بات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ آپ کیا خریدیں وہ ہیں کڈس ہیں آپ کے بچے ہیں جی اوکے کلر ٹیلیویژنٹ فلٹ اسکرین سم ول سی دیٹ وی وانٹ دیٹ ٹیلیویژن اسمال ون بیکاز فیچرائز ون بیکاز ا گڈ پکچر سو وہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی جو ڈسیجن ہے بائنگ ڈین جو ہے یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے لیکن اس کی جو افیکٹ ہے یہ بڑا دور رس ہے تو وہ انفلوئنس کرتے ہیں جو خریدار ہے اس کو کہ یہ جی آپ نے کیا خریدنا ہے اور کس طرح سے خریدنا ہے تو یہ بچے جو ہے اس کیس میں ایگزامپل میں یہ جو ہے یہ انفلوئنس کرنے کے لیے رائے کو انفلئنس کرنے کے لیے ان کا کریکٹر ہے پھر ہے یہ انفارمر کوئی ریفرنس گروپ گھر کا کوئی فرد کوئی انہی میں سے جو انفلوئنسر ہے وہ نالج کو بھی ہولڈ کر سکتا ہے اور انفارم کر سکتا ہے جی یہ جی فلاں چیز جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے یا اس کی کیا اویلیبلٹی ہے یا یہ جو ہے نیڈ کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے ایک ایگزامپل کے ذریعے بڑی سمپل اگزامپل ہے اس کے لیے ہم نے جو سیگمنٹس ہیں جو خریدتے ہیں یا جو ایک گروپ ہے جو کسی چیز کو خریدنے میں مد و معاون ثابت ہوتا ہے جو یوزر ہے بائر ہے انفلوئنسر ہے ڈسائڈر ہے آ, یہ کس طرح سے ہاٹ ارز دس فینومینا ٹیکس پلیس اس کو ہم نے ڈسکس کیا پھر ہے جی مارکیٹنگ سیگمنٹیشن وہی جو میں نے پہلے پڑھایا آپ کو تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ مارکیٹ کو کس طرح سے حصوں میں مختلف طبقات میں مختلف جو ہے آ, جو آپ نے سوسائٹیز کو کے سلائسز جو ہیں اس کی پھر اگین یہ ڈیموگرافک ہو سکتا ہے یہ جیوگرافک ہو سکتا ہے یہ سائیکوگرافک ہو سکتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو وہ ہے جو ہے اس سیگمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی پہلے ہمارے پاس کیا ہے گروپنگ آف کسٹمرز انٹو ٹو سیگمنٹس آن دا بیسس آف سیملر نیڈس کیریکٹرس اینڈ ریکوائرمنٹس بیسیکلی آپ نے جو سیگمنٹیشن ہے اس میں آپ نے وہ گروپ بنانے ہیں جن کی ضروریات ایک طرح سے ہیں وہ ایک ہی پیٹرن سے چیزیں خریدتے ہیں اور ان کو آپ نے علاحدہ کرنا ہے ان دوسرے سملر لوگوں سے جو کسی اور پیٹرن کے ہیں یا کسی اور جو ہے وہ سیگمنٹ سے ہیں اور وہ چیز نہیں خریدتے جو آپ نے بنائی ہے اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں ایک ایسے سیگمنٹ کو جیوگرافیکل بیسز پہ یا ڈیموگرافیکل بیسز پہ یا سائیکوگرافک بیسس پہ علیحدہ کرنا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ میرا الٹیمیٹ بائر ہوگا مارکیٹنگ کے لیے اور پھر اس سیگمنٹ کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے اس میں جیوگرافیکل جب ہم فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سیزنل آ جاتا ہے جیسے کہ یہ چیزوں سردیوں اس استعمال ہونی ہے تو وہ لوگ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں جو اس کو موسم سرما جہاں پہ شدید ہوتا ہے یا یہ چیز گرمیوں میں استعمال ہونی ہے تو وہ لوگ زیادہ سوٹیبل ہیں جو موسم گرم علاقوں میں رہتے ہیں یا پھر ایسا ہے کہ جی وہ چیز اگر یگسٹرز نے استعمال کرنی ہے اور تو اس کے لیے جو آپ گروپ ہے وہ ٹین ایجرز کا دکھیں گے ٹین ایجرز میں آپ بھی دکھیں گے ویدر دے آر دا گرلس ہو آر یوزنگ اٹ اور دا بوائز دے آر یوزنگ اٹ اور اٹس بائیسکسلی دونوں یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے سیگمنٹ میں دیکھنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے جی کہ آیا یہ مرد حضرات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یا خواتین اس کو زیادہ استعمال کرتی ہیں تو پھر اس میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ اگر خواتین میں ہے تو کس ایج گروپ میں ہے اگر مردوں میں استعمال ہوتا ہے تو کس ایج گروپ میں ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے جی کہ اس کی استعمال جو ہے ہمارے سندھ میں زیادہ ہے یا استعمال ہمارے بلوچستان میں زیادہ ہے یا اس کا استعمال ہماری سرحد میں زیادہ ہے یا ہمارے پنجاب میں زیادہ ہے یا ہمارے پیارے ملک کے کسی بھی حصے میں اس کے سیگمنٹ جو ہیں جوگرافیکل آپ نے ڈپینڈنگ اپان دی کیا کنڈیشن ایٹماسفیئرک کنڈیشن آپ نے پھر سم ٹائم فیشن ٹرینڈس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جی اف اٹ از اٹ از اے اپرل کپڑے وغیرہ ہیں یا جوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جی میں کس گروپ کے لیے بنا رہا ہوں آیا یہ پلیئرس کے لیے ہیں یہ یگسٹرس کے لیے ہیں یہ اولڈ پیپل کے لیے ہیں اولڈ پیپل کے لیے ہیں تو آپ اس کے کمفرٹ کا خیال رکھنا پڑے گا اس کی پرائز کو دیکھنا پڑے گا یگسٹرس کے لیے ہیں تو اس کی ٹفنس کو دیکھنا پڑے گا ان کے ٹرینڈس کو دیکھنا پڑے گا پلیئرس کے لیے ہیں تو آپ کو اس کی ٹفنس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو اس کے کمفرٹ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی اس کو جو ٹیکنیکل فیچرس ہیں शूज دی اسپورٹس ریکوائرمنٹس اگر وہ رننگ شوز ہیں یا مارکنگ شوز ہیں یا اسکواش شوز ہیں یا کرکٹ شوز ہیں आपको ہاکی کے لیے ہیں یا فٹبال کے لیے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو اپنی ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا ٹو یور مارگ سیگمنٹ جو بھی آپ نے سیگمینٹ آئیڈینٹیفائی کیا اس کے لیے اپنی پروڈکٹ کو آپ کو مارک کرنا پڑے گا اور ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا تو یہ سیگمنٹیشن جو ہے یہاں سے اس کو ہم نے یہ اندازہ لگایا یہ کس طرح سے امپارٹینٹ ہے جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں یعنی یہ آپ کو گروپس ہے جو آپ کے الٹیمیٹ کسٹمر ہیں اور اس کو دیکھنے میں آپ بڑی احتیاط سے کام لیں بڑے انالیسز سے کام لیں کیونکہ جب آپ ایک سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو تھنگس ول بی مور ایزی فار یو ٹو مارکیٹ یوئر تھنگ ٹو پیک یور تھنگ ٹو اسپیسیفائی یوئر تھنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ آئیڈینٹیفائیڈ سیگمنٹ سٹوڈنٹس ہم نے مارکیٹنگ کے کچھ آسپیکٹس پڑھے ہیں اور اس کو مزید ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس میں ہم نے آگے انالیس کرنے ہیں مارکٹنگ یاد رکھیں سب سے ویسے تو سا سبجیکٹ امپورٹنٹ ہیں لیکن ایس ایم ایز میں چونکہ مارکیٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے اس لیے ہم مارکیٹنگ کے اوپر خاصی جو اس کے ڈیٹیلز ہیں وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز اس کو پڑھیں گے آج کا لیکچر بیسیکلی اسی سلسلے میں پہلی کڑی تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی کو سلسلے کو جہاں سے آج یہ چھوڑا ہے اسی کو شروع کریں گے اس سلسلہ میں کوئی آپ کی کوائری ہو کوئی آپ کو مشکل پیش آئے کوئی آپ کے سوالات ہوں تو پلیز رائٹ ٹو اس یا میل ہمیں کر دیں فوری طور پہ ہم کوشش کریں گے کہ فرسٹ اٹمپٹ میں ہی آپ کو اس کے لئے سیٹسفیکٹری آپ کو اس کا رپلائی ملے اپنا خیال رکھیں خوب دل لگا کے پڑھیں اور ایک میری چھوٹی سی عرض ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو بزنس ڈکشنریز ہیں اور ٹیکنیکل ڈکشنریز ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسری ڈکشنریز کا استعمال ضرور اپنی پڑھائی میں کریں تاکہ آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ بڑھے اس میں سستی نہ کیا کریں دیکھ لیا کریں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یہ آپ کو فائدہ دے گا کبھی نقصان نہیں دے گا اور اس میں کوئی جھجھک یا شرم کی بات نہیں ہے ہر بندہ کرتا ہے کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہم بھی آج اس گروپ میں بھی کچھ لفظوں کے لیے کنسلٹ کرتے ہیں مختلف بکس کو انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے خوب پڑھیے السلام علیکم